میں اب ل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے ہے خفا مجھ سے بے گانے بھی خوش میں ظاہر حلا کو کبھی کہہ نہ سکا قند